یا کتا اور کرا ہوں سالہ سال اور ایک لمحہ سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ میں بل آیا سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک در درپا میں نے دستک دی خود ہی ایک در درپا میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک درپا میں ان دستک دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا